اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے